اکیس ستمبر انیس سو اڑسٹھ آج ہم جویل نامے کی سب سکھانے آ رہے ہیں زندہ روز قدر کے زوہرا پر جا رہا ہے اور یہاں وہ ادایا نے کوہن سے ملے گا یہی اس نے ان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی کچھ کمزور رہ گیا ہے اس کو خدایا نے کوہن سے ملنے میں ایک تو یہ خدایا نہیں آؤ گھرے گڑے آ سکتے تھے اس میں صرف دو لایا ہے یہ کچھ تو یہ بت ہیں پرانے زمانے کے اور صرف راہون اور کچنر کو لایا ہے میدی سوڈانی کے ساتھ زندہ روز کو بڑی عقیدت تھی اور کیونکہ نے سوڈانی کی قبر کو کھوز کر اس کی ہڈیوں کو جلا کے بہا دیا تھا اس کا اقبال پر بڑا گہرا इसके تھا اور پھر कि یہ ہوا کہ اس کے بعد اقبال کی زندگی میں ہی انیس سو بارہ میں راجمندی افسر ہوں گا پچن خود وہ سمندر میں में کے के گیا تھا جب یہ سمندر میں कहा کے مرا ہے تو اس نے یہ کہا انتظام خا کے درویشے نگہ دو چیزوں کو ملایا ہے تو وہ اس کے ذہن سے بڑا اثر تھا اس لیے کشنر کو اور اورانی کو کرنا خدایا نے کوہن میں کشنر کو لانے کا کچھ معنی نہیں تھے فرون کو کہہ رہا ہی اور خدایا نے کوہن میں کشنر کی طرح تیار کرتا تھا اور فرعون کو بھی بلایا ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں جا تو فائدے ضرب کریم کو ساتھ لاتا وہ دونوں کو وہاں اکٹھا کرتا ہے تو پھر کچھ مزے کی بات بھی ہوتی ہے اس میں بھی یہ پھیکا ہے یہ یہ جو ہے یہ قدر کے زہرہ پتہ نہیں زہرہ کے لیے آج سے کچھ پھینکا رہا اپنی بیٹی سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں <todic> بات جو شروع کی ہے اس نے وہ <todic> اس <todic> میں ہے قبضوں کی درجناوں میں ہمیں شروع میں ہی ایک مثال بھی جایا کرتی تھی اور مثال میں یہ ہوتی تھی کہ ہم خدا کا جلوہ براہ راست برداشت نہیں کر سکتے اسے مرشد کے تھرو اس کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے نیتاج کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا تصویر جو ہے تجویزات پہ مبنی ہے شاعری تجوی نکال دیجیے تو سب تو یہ اب دیکھیے وہ چپکتی ہوئی تصویر کتنی ہوتی نکل ہی نہیں سکتا آدمی اس تشویری ماسوس سے وہ کہتے تھے کہ سورج کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھو تم سورج کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن ایک پیالہ پانی کا بھر کے رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس میں سورج کو دیکھو پانی کے پیالے میں سو نظر آ جاتا ہے ناجپا والے تو وہ کہتے تھے کہ جلال خداوندی جب تک مرشد کے جمال کے آئینے کے اندر سے نہیں آتا براہ راست تم اس کی تاب نہیں لا سکتے مرشد تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ براہ راست اس کی تاپ لے آئے لیکن یہ جو سال ابھی ہوتا ہے وہ اس کی براہ راست تاب نہیں لا سکتا اس لیے اسے مرشد کے جمال کے تھرو دیکھنا ہو یہ ایک چیز تصغف میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ بتایا کرتے تھے ہمیں ضرورت مرشد کی اعتبار کی یہ چیز یہ تصویر جو ہے اقبال کے زیب میں تھی اب وہ اس کو ذرا آگے بڑھا کے لے آتا ہے کہ تصغف کا ایمان تو یہ ہے کہ میں بھی خدا تم بھی خدا یہ بھی رو وہی روحِ خداوندی بندی ہر کے اندر ہے تو پھر یہ روحِ خداوندی بندی براہ راست کیوں نہیں ہمارے سامنے اس نے دے دی ان پردوں کے اندر وہ کیوں لایا ہے مادہ کے پردوں کے اندر روحِ خداوندی وہ اس طرح سے انہیں کیوں لایا ہے یہ ہے اصل سوال جس کا نہ پہلے کے زورا سے تعلق نہ خدا بندانے کو ہم سے کاٹ دو یعنی تصویر ایسی لگا ہے جس کو گریز کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے وہ یوں ہی یہ جی خیال آ گیا ہے میں جہاں کر رہی ہے رق نہیں ہے تھی بات کرتا ہے کہ درمیانے ماؤ نورے آفتاب ازت سوبتو چندیم حجاب آفتاب کے معنی خود خدا کا نور اس میں اور ہم نے اس فضا کے اندر جو سوبت تو پردہ دس پردہ فضا ہے اس کے اندر کئی حجابات ہیں اس طرح سے وہ ان حجابات سے چھن کر ہم تک نور خود آفتاب پہنچتا ہے براہ راست اس لیے نہیں آتا پیش ماہ سر پردہ را آویک کند جلوا آئے آتخیر آخکند بہت سے پردے ہمارے سامنے رکھ لیے ہیں اور یہ جو جلارے خداوندی کا جلوہ ہے وہ براہ راست نہیں ہمارے سامنے لوایا وہ پیش بر پیش یہاں تک لے کے آیا ہے پیخ کند پیچید تو اس میں وہ اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے نا پیچھ در پیچھ لگ ہے ہمارے سامنے تا کم سوزی شبد دل سوز کر سازدار آئے بشاف و تاکہ وہ اگر پورا سوز میں ہوتا تو یہ تم بتم کر کے رکھ دیتا ساری کائنات کو اور چاہنے والے کے دلوں کو بھی تو وہ کم سوزی سے یہ دل کے اندر جو ہمارا سوز ہے یہ زیادہ بڑھتا ہے یعنی اس کی کم سوزی سے اتنا سوزا ہمارے اندر اگر وہ پورے دلال کے ساتھ سامنے آ جاتا تو پھر تو باقی نہ رہتے اور پھر یہ شاخ مرد برد یہ بھی کوئی وجود میں باقی نہ رہتے اگر جلال خداوندی اپنی پوری تابانیوں سے اس کائنات پر جل بارس ہوتا از تبے کے نانا خون آپ جو اب رقص او سیما گوں اب کائنات میں جہاں جہاں حرکت اور حرارت ہے یہ ساری کی ساری اسی جلال خداوندی کی وجہ سے ہے اسی نور آفتاب کی وجہ سے ہے لالا کی رگوں میں خون آپ جو بارے کی طرح جو سڑپتی ہے ناچتی ہے ہم چنا اب خاک خیز اب جان پاک اسی پروسس کے مطابق یہ انسان کی جان جسے روح خدا کہا جاتا ہے یہ خاک کے پردے میں لپٹی ہوئی سامنے آتی ہے سوئے بے سوئی گریزت جان پاک اور یوں یہاں سے پھر اسی بے سوئی کی طرف آؤٹ آف اسپیس ماورائے اسپیس اینڈ ٹائم جو ذات ہے یہ پھر اس کی طرف دوبارہ یہ جانے پہ جاتی ہے ان خاص کے پردوں میں سے گزرتی ہوئی یہ ڈاکٹر صاحب نے جو پروسیس بتایا ہے وہ ریکنسٹرکشن کے ایک فکرے میں ہے کہ یہ کریشن آف دا یونیورس دس از مٹیریلائزیشن آف اسپرٹ اور یہاں جو اب پروسیس جاری ہے اٹ از سپریچلائزیشن آف میٹر یہ ہے ان کے یہاں کا ایک فکر یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس اسی لیے ہے حالانکہ یہ تناسف کی طرح چیز بے بے ہو جاتی ہے یعنی الٹیمیٹلی ہوا گیا اسپرٹرٹ بنتے تو وہ اگر اس کو اسپرٹ کو سپیریٹ ہی بنانا تھا تو یہ خواب خواہ کے لیے یہ से امر ان میں سے گزار گزار کے گزار گزار کے یعنی پہلے اسپرٹ کو ویڈر بنایا اب اس ویڈر کو گر اسپیریٹ بنا رہے ہیں ایز یوورا سب کھودا یہ کچھ پروسیس ہے نہیں لیکن وہ کیا کریں یہ تصور وقت ہوا ہے اوپر کی اوریجن جو ہے اسپرٹ میں ہے منتہا جا کے پھر اسپرٹ ہو جانا ہے درمیان میں یہ خار کے پردے آ گئے ہیں دے دی کہ ان پردوں کے اندر اس کو رکھا ہے تاکہ اگر یہ بالکل بڑیا ہوتا تو ہم کاب نہ لا سکتے وہاں اس کو کہا ہے کہ اسپرٹ میٹیرئلائزیشن آف اسپرٹ یہ پروسیس ہے پھر اسپرچلائزیشن آف میٹر پھر آگے پروسیس ہو جائے گا بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن یہ نہیں کہتا مہاراج سوئے بے سوئی گریزت جانے پاس یعنی پہلے چیز ہے کہ ہم چنا خاص کھیل جانے پاس یہ آ گیا میٹیرئلائزیشن آف اسپرٹ سوئے بے سوئی گریزر جانے پاس اسپرچلائزیشن ہم بیٹھے پھر آگے آگے ڈر رہے او مرگو ہشرو خش مرگ ندارد سازو برد یہ سازو برد سفر کے سامان کو کہتے ہیں لیکن پہلے مصرے میں آپ دیکھیے پھر قرآن کے خلاف چلا گیا اور چلا گیا یہ سارا یا تو بد مت کے نروہ میں یا ویدانت کے اندر ان میں تو یہ صورت ہے نا کہ ایک دفعہ کا جو پروسیس ہے سائیکل میں اس میں یہ انتہا تک نہیں پہنچ سکتا بار بار برف ہیں ری برف برف ہے ری برف برف اس طرح سے وہ لاتے ہیں اور اس طرح سے لا کے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لطیف سے لطیف تار کرتے ہوئے پھر اس کو آخر میں جا کے نروانہ میں پہنچا دیتے ہیں یا وہ آتما پرماتما کا ترجم بن جاتی ہے یہ ہے ویدانت کا یا بدھ کا پروسیس ہمارے ہاں تو قرآن نے سیدھی طور پہ یہ کہہ دیا کہ آئس کا بیٹی ہے امت نس نس نین آیا نس نین تم کا وما کم تما جوہی کم تمہی کو کم سما جاتا اور وہاں جا کے کہا کہ پھر اس کے بعد تم موت کو نہیں چکھو گے الا موت تک ہوگا وہ جو پہلے موت آ گئی وہ آ گئی اس کے بعد پھر موت نہیں ہے پرانے زمین میں بے شمار کام آر یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ اور موقع اگر ہمیں دے دے تو ہم پھر دنیا میں جا کر تمہیں بتائیں کہ ہم کس طرح اچھے نام والے ہم اچھے کام کیسے کرتے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ یہ ایک ہی اپرچونٹی ہے دوبارہ نہیں ملے گی اس لیے اب سوال ہی نہیں ہے لدا کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اور اگر یہ ہو جائے تو ہم دیکھیے اپنی کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں قرآن اس کو نہیں مانتا دوبارہ نہیں لاتا وہ لیکن ان کا پروسس جو ہے ان کے سزوقب کا وہ بار بار بار بار لاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفا چکر میں کاٹنے سے یہ اس قدر پیوریفائی ہو ہی نہیں سکتا تو یہ قرآن کی بالکل تعلیم جو ہے اس کے خلاف ہے ان کی تعلیم اب یہاں ڈر رہے ہو مرگو حشرو حشرو مرگو یہ تو وہ ہے یا ویدانت ہے یہ بدھ مت ہے مرگو جی ہاں وہ بھی جب یہ مرگ کو یہ لے کے حشر کہ چلو زندہ کر دیا صحیح وہاں تک ہی تھا لیکن حسر کے نام وغیرہ کی بیریکین ہو رہی ہے حشر کے بعد وہ دوسری مرگ کہتا نہیں ہے وہ کرتا ہے کہ پہلی مرگ کے علاوہ اس کے بعد پھر ادے ماض مرگ, مرگ نہیں ہوگی اور یہ اس سائیکل کے اندر لے جاتے ہیں چورے چکر کے کیا کہا جائے سہا؟ کسب و بچپن اور اس کے بعد شاعری مار کے سب کے ڈر سزائے صد ستے نیل گوں ووٹا پہ ہم خوردہ باز آئے بنو چلو بعض تعریف ہو گئی ہے ہو جا ہے سینٹوں مقامات ہیں اور ان میں ہر دفعہ ووٹا کھا کے پھر باہر آتی ہے پھر ووٹا کھاتی ہے پھر باہر آتی ہے جس سارے کی یہ سارا وہی ویدانت یا گد مت کا نروہ نہ کوئی <تصفح> <تصفح> اس کی تعداد ہی نہیں ہے پہلو خود دا بار بار بار, بار اس چکر میں سے گوتا تھا کھایا پھر کی گوتا کھایا پھر آئے کھٹ ہری میں خیچو ابراہی یعنی یہ جو اس طرح جانے والا ہے سالک کہہ لیجیے نا اس کو ان مقامات میں جو جاتا ہے اس کو یہ سالک کہتے ہیں جو اس پروسس میں سے گزر رہی ہے جانے پاک جو کہہ لیجیے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اب آگیا ہما ہوتی خود خی تو ہی یعنی آپ ہی کان بات ہی مارے کعبہ آتی کیوں تسلیم خیش اور اسماعیل کی طرح خود ہی بکرا خود ہی قصاب خود ہی چوری چری دوستوں کی یہ بھی بغیر سام کچھ لیا ہے دیکھے وہ نو آسمان نو خیبر اب یہ دیکھو کتنے میں سے گزرنا ہے اس نے ہر بار آنا ہے اور وہ او از مقام حیدر دیکھا شاہ ولایت کو کیسے لاتے ہیں وہ یہ ہے نا یعنی مصطفیٰ کا مقام جو نہیں ہے مقام حیدر ہے ہر دفعہ جب یہاں آئے گا تو اس کے سامنے خیبر آئے گا موانیات آئیں گے ان موانعیات کو توڑنا ہے وہ زور حیدری سے ٹوٹ سکتا ہے ضرورت حیدری سے ٹوٹ سکتا ہے یعنی یہ تو وہ بچ گئے تو وہ دو شیر نکال دیے گئے ورنہ باہر ہے تو موجود ڈاکیو صاحب بھی ان لوگوں نے پہلے ایڈیشن میں اٹھے کہ مدینہ میرا کعبہ ہے نجف میرا مدینہ ہے نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے میں بندہ اور کا ہوں ان کے چاہے وہ اور جو سمجھوں اور کچھ خاکے عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھنا نسخ صاحب محبت ہوں. قرآن میں جو ان کے ساتھ اپنے دین میں غلوم نہ کرتا وہ بناور نفرت ہوتے غلوم کیا کرتے تھے غلوم تو ہوتے بناور محبت ہے نفرت سے تو لگی ہوتی ہے اس کی رسول میں خدا اور آگے آئے گا وہاں دیکھیے وہاں تو اس سچے لاج کر دے لگی تو ہوں بس وہاں آگے آئیں گے وہی ہے پیشی نو آسمان نو خی گرم ضرورتیں مقام ہے خیر ستےز دم و دم پاک ند دیکھا نا اس چکر میں سے آتا ہے ہر بات اور ہر دفعہ اس میں سے پھر اسپرچلائز ہوتا چلا جاتا ہے باق کو ند موکموں سیاروں سیار بھی کرتا ہے اور تیزی سے چلنے والا اور تیزی موکم بھی ہوتا ہے اس میں کرائزیشن ہوتی ہے اس کی نیت ند پرواز در پہنائے نور لکھ لندہل اور خور. مخبل اپ لکھ لب سے ہم لکھبل کہتے ہیں لکھلب جال شکاری کے پاس جو چیز بھی ہوگی جس سے وہ شکار کو پکڑتا ہے اپنے یاری سمجھ لی تھی اس سے مخلب اس کا مخلب جوال ہے اس میں جبریل اور سور کو وہ اپنے میں لے ہے ماں ض البصر گیرد نسیم بر مقام ابد ہو تا آن کے وہ ماں ضاب البصر کے مقام سے پہنچ جاتا ہے یہ ساری تصویر وہی تصوف والے یہاں سے لایا یہ یہ راج کی رات کی یہ تصویر جو پھینکتے ہیں چورائے بند میں یہ ہے وہاں جا کے اس نے دیکھ کر سنا تھا اور پھر اس کی نہیں فری اس کی آنکھ تو یہ بازار بتر کا سورمہ لگاتے ہے نا ٹوٹی اپنی سورما میں اب تو میرا نم کجا مگر نہیں آتا پھر بسے سچ گیا ہس وقت عامر خود نبی دانم قدر دانم کے از یار جدا چل جتنا تو پتا ہے اندرون جنگے دیر خیبرو سپاہ دین دانکوں ہم چمن دارد کہاں ہے وہ جو میری طرح کا ایک میری طرح ہی ایک نگاہ رکھے اور وہ اس کو دیکھے میری جنگ جو ہے بے خیالوں سپاہ اس کے اندر جو ہو رہی ہے کہاں ہے, ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ جو میرے جیسی نگاہ رکھے اور اس کو دیکھے بے خبر مردوں بے میں کفر و گری جانے من تنہا کی دین. میرے دور کے یہ سارے لوگ کفر و دین کی جو جنگ یہاں ہو رہی ہے اس سے بے خبر ہیں میں صلا جیندینی طرف رہ گیا ہوں سین العابین وہ سلام حسین کے وہ صاحب جو کربلا میں کہتے ہیں کہ باقی بچ جیسے ازمکان مقام راہ کا سا جاہر جز لوائے چراوے راہ چی سکھو گھر سے ڈریا سکھ لکو برناؤ پیر جہاں بساہل بردا یق مرد فقیر سارے گھر کو رہے ہیں بس ایک ہی ہے یہ مرد فقیر جو ساحل کی اوپر زندہ آ گیا ہے جہاں بساہل ساحل سر لے آیا اپنی جان کو ساہل تک لے آیا اپنی جان کو یہ مرد فقیر برکشی دم وساق آئے از وساخ کرسم از وقت فراخ کمرے کو کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں میں نے پردے اٹھا دیے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ فراق ہے تو اس سے روتا ہوں وشال ہے تو اس سے ڈرتا ہوں غرض دو گو نہ عجابست جانے بڑی بلائے صحبت سے لینا فرق سے لینا وہ چیز ہے نا یہ تو ان کی مصیبت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ فراق ہوتا ہے تو جلدی روتی ہے جتنا موٹا مدرسے دکھایا ہوں گا کھایا ہوں گا تو کہاں بھی لٹھایا، لٹھایا رو دے اندر تو غصل ہے تو یہ سارا مجبور نہیں ہے نا شوق نمیر غصل تشار جلال کے بدمبارے معاملے جو محمد نیمکی کے پیچھے بھی آتے چلے جانا یہ ہے زندگی پہنچ جانا اس کو پا لینا پکڑ لینا بات ہے آہو گاؤں کی ہو اور آہوف گاؤں میں زیادہ کم تیار گرم بجانے فرصت آرام سکون یہ اس کی جان کو سازگار چیزیں آ جاتی ہیں اس سے یہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھو جو ہے راستے تو نہیں بتار کے احساؤ کے نظر ہر جماؤں ہر جہانے رومیز آواز جانے مر خریبی میخا ہی بگی ماں بدست محرائن وہ ہم تو بوڑھے بحث ہیں عشق ہے وہ بساتے چترائی کے طرح ہمیں حرکت دے رہا ہے جہاں جی چائے رکھ دے جہاں سے جی چائے اٹھا دے ہر سواد راج دہرا کی سزا کے اندر ہم آپ کو حال میں از آب و تیوہار میں رجنی حرم اندر ضلع سے مشکل تاریخ لیکن تھا وہ آب و خواب سیکھنا ہے آب و کا ہے اور وہ ساری تاریخ ہے باہر نگاہے پردہ نل مہرب ال نے مجھ سے کہا ماں نگاہ پردہ سوز و پردہ در از درونے مے وہ ماں او گزر اس نے کہا کہ یہ جو اس کے جندر کوہر ہے اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا ایسی نگاہ سے جو پردہ سوزو و پردہ در ہے اس میں سے گزر اس کے اندر سے اندرو بینی خدایان یا نے کوہن من ہمارا تن بتن ایک ایک کو جانتا ہوں میں یہ اب یہ جو ہے خدایا نے کوہن پہلے تو بتوں کو لاتا ہے یہ سارے بتوں کے نام ہیں ان میں سے تین تو وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے بالو ہو مردوکھ لہوک و نسر وسر لاتو مناتو تو و نہیں لاتو منات کا بھی قرآن میں ذکر ہے تو پانچ ہو گئے بال یہ جو سینکی قوم تھی یعنی سب سے پہلی قوم جو, جو سولہ میں ہمارے سامنے آتی ہے فنیشینس یہ ان کا دیوتا تھا سورج کا یہ اوتار تھا وہ سورج کی پرستش کرتے تھے فنیشنس بال تو وہ تھا پھر اس کے بعد یہ لفظ جو تھا آقا خدا آقا کے لیے بولنے لگے تو عربی زبان میں یہ آیا تو پھر خامد کے لیے ان کے ہاں بال بولتے تھے بال خامد کو کہتے ہیں عربی زبان میں پھر لیکن یہ اس کے بعد مجازی معنے ہیں ابتدائی معنے جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تبداہی اب لے لیجیے خالی ہوگی بچی بھی آپ اس طرح چلیے یہ مردوخ قرآن میں نہیں آئی یوک جو ہے قوم نو کا بت ہے پورا لوہ میں اس کا ذکر آیا ہے نصر یہ اس کا ذکر بھی ہے یہ گد کی شکل کا دیوتا تھا اربوں کے ہاں یہ اربوں کے ایک قبیلے کا دیوتا تھا یہ گد نہیں جی یہ اربوں کے ہاں کا آخر میں اربوں کے قبیلے کا یہ دیوتا تھا پرانا دیوتا یہ تو قوم نو کے زمانے سے چلے آ رہے تھے نا لیکن نزول قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا یہ دیوتا تھا گدھ کی اس کی شکل تھی <تصفیح> <تصفیح> <پرزنی> مصریوں کے ہاں تو جی ہر قسم کے جانوروں کی شکل جو تھی وہ جو ان کے اندر آیا تھا نا ایک دور جانوروں کی پرستش کا اب بھی اچھا اب بھی مصر کے اندر گویا یہ ہے یہ رومن میں بھی تو تھا نا یہ اچھا تو مصر میں اب بھی یہ چیز ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ قرآن ان کے یہاں کے ہے ہیں رمخن جو ہے یہ نہ تو قرآن کا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں سے اس شخص نے یہ دیا ہے اور مجھے اس زمانے میں بھی نہیں ملا تھا از ہم کو بھی نہیں اس کا علم تھا کہ رمخن جس کو کہتے خیر لات مناط اثر وغصر جو ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں دیوتے کہاں سے دیئے ہیں انہوں نے بہت سے نام یہ لے آتے ہیں نا یہ خود ہی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں جی مردوخ بھی نہیں مردوخ رمخن فصر اثر بسر یہ نہیں منو برقیام خیش می عارت دلیل از مزاجی ای زمانے بے خلیل سوال یہ ہے کہ یہ موجود کیسے ہیں اس وقت کیوں موجود ہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں خلیل کوئی نہیں ہے خلیل ہوتا تو ان کو توڑ دیتا خلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ہستی پہ دلیل لے آ رہے ہیں اس زمانے کو کہ جس میں خلیل کوئی نہیں ہے یعنی ان کے زندہ رہنے کی وجہ یہ مجلس خدایا نے اقوام قدیم اب پھر شروع میں ڈسکرپٹ ہے اور اس میں بھی شاعری ہے نہیں آ ہائیںندو آ ش گم سہاو برف اندر ظلم تش گم کردہ تاو اس قدر تاریخ کہ اس کے اندر بجلی بھی جو تھی اس نے اپنی روشنی کو گم کر دیا تھا کلزم اندر ہوا آؤ ایک سمندر تھا سیاہ تاریخ ہوا, ہوا کے اندر لٹکا ہوا چاک دامانوں گہر کم ریختہ اس کے اندر لہریں تو بہت تیز تیز اٹھتی تھی جو اس کو پھاڑ دی رہی تھی لیکن اس سے گہر کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا ساحلش نہ پیدو موجش گرم خیز نہ پیرا کنار بنڈ اسپیس موجیں اس کی اس میں سے آگ اٹھتی تھی گرم خیزو با ہوا ہے ہاں کم سے تیز آتش تو اٹھتی تھی ہمارے ہاں آگ جلتی ہو تو دور سے نظر آتا ہے ہَا تھراتی تھر ہوئی وہ کہتا ہے کہ وہاں ہوا نہیں تھی اس لیے اس آگ کے اندر سے ہَا ہوا... تھراتی تھر ہوئی نظر نہیں آتی تھی یعنی ہوا کے ساتھ وہ جنگ آزما نہیں ہو رہی تھی وہاں کی آگ وہ ایٹموسفیئرک چیز وہاں نہیں تھی او من اندر آ دریائے خیر کیوں خیال اندر شبستان ضمیر میں اور رومی اس تاریخ دریا کے اندر دونوں ایسے تھے جیسے شبستان ضمیر میں خیال اُلجا ہوا ہو او سفر ہا دیدہ او من نو سفر درد و چشمم نا صبور آمد نظر آسان ہے جی کیر رال کو جی یہ تارکول کو بھی آج کل اربی جدید میں کیر کے بارے اصل میں تو بہت تاریخ ہوتا ہے اس زمانے میں رال کو کہتے تھے سیاہ رنگ کی رال اربا جی کافی ہوں ویسے اب تارکول کو بھی کہتے ہر وما گفتم نگاہم نار ساخ گڑی میں کہتا تھی میں نے نظر نہیں آنا ہے گا دیگر عالم نمی بینم نم کجاس کا نشانے کو سار آمد فدیت جوئے بارو مرغزار آمد بدید. کو مرغدار نہیں خرید رہا مرغدار کو ہو صحرا بہار اندر کنار بوائے ابھی ابھی کہہ رہا تھا کیر اور آتشنی اور سارا کچھ اور ڈنی کی وہ, وہ کیا لینڈ ہے وہ آ رہی ہے ڈی لینڈ یہ آ رہی ہے کو سہرا سنگ بہار اندر کنار مشک باہر آمد نسیم از کو سارا نار بٹھا اتنے آنگو نو نگما ہائے تائرانے ہم نفس چشمہ سارو سبزہ آئے نیم رکھ نیا ہوگا تنز فیضے آ ہاؤ پائندہ تر جانے پا گندر بدن بے نیندا تر بہت زیادہ تیزی سے دیکھنے والی نگاہیں پیدا ہو گئی اس سے اصسرے کو پارائے کردم نگر خور کو ہو کمر آم دشتو در اتنا خوبصورت تھا وہ پہاڑ وہ اونچائی اس کی وہ سہرا وہ جنگل وادیے خوش بے نصیب بے نشے وادی خوش بے نشے و بے فراؤ فرا فرا آب خزر عرب بخا کے او نیا اتنا اونچا آب حیات جو ہے وہ بھی وہاں آتا ہے مانگنے کے لیے اپنی نیاز پیش کرنے کے لیے اندری وادی خدا یعنی کوہ وہاں کے آ خدائے وسرو رب المن یہ مردوخ کے متعلق اب یہاں اس نے بتایا ہے کہ یمن میں یہ دیتا تھا جی یہ آگے آتا ہے جی یہ دونوں آگے نام آتے ہیں میں نے اس لیے ای مردوخ لیا ہے کہ مردوخ آگے آ رہا ہے گفت مردوخ آدما یوجنا گوشت جی آتا ہے جی. تو خدا جیسے تو باہر الرعن ہے وہ ظاہر ہے تو رب الجمن جو ہے وہ مزدور ہو سکتا ہے آج ارباب عرب ای از عراق یہ مصری جو تھے فرعون وغیرہ ان کے متعلق یہ جو تھے نا چرواہے خاندان ان کا ان کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ عربی ان نسل تھے اس لیے اس نے یہ کہا ہے حاضر باب عرب ای از عراق اور یہ جو تھا یمن کے اندر مردوخ جو کہتا ہے جس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عراق نہیں تھا الہ الوسل و رب الفراق اب یہ یہ جو ہے مردوخ اس کو الہ الوصل کہا ہے پتہ نہیں اتنے بڑے بت کو الہ الوصل کیوں کہا ہے اور فرون جو ہے وہ اللہ رب الفراق ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کو الاح الوصل کہا ہے اس نے چونکہ ہمیں مردو کے متعلق کچھ پتہ نہیں زیادہ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کسی جگہ نہیں مجھے ملا یہ ہسٹری میں کہیں مجھے نہیں ملا کسی عربی کے لغت میں نہیں ملا پتہ یہ جتنے بھی تھے ایند نسل مہرو دام آد خبر یہ مردو آ بازے مشتری دارت نظر آ ی در دست تیگے درو وا دیگر پیچیدہ مارے در گلو اچھا جی ہندوؤں نے دیوتا ہوں ہر یرسندہ از ذکر جمیل ہر ی کے آزوردہ از در بے خلی مفت مردوق اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا تو یہ کہہ رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر جو دیے ہوئے ہیں وہ خاص نہ دیے ہوئے ہوں بلکہ مختلف بت وہاں جو بیٹھ رکھے ہیں ان کے متعلق یہ کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوری کے متعلق نہ ذکر آ رہا ہو پھر کا اور اس کا مردوک کا بلکہ وہاں کے بتقدے میں جو مختلف بت لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق یہ ہو کہ اس کی یہ کہتی ہے اس کی یہ کہتی ہے, ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور مردوخ کی بات بات میں پھر یوں ہی آ گئی ہے گفت مردوخ آدم از یزداں گریخ از کلیسہ او حرم لالا گریخ اب وہ بتاتا ہے کہ یہ بت یہاں کیوں زندہ موجود ہے وہ اس لیے ہے لوگ آدم خدا سے بھاگ گیا ہے اور حرم اور کلیسا سے روتا ہوا چلا گیا ہے نہ وہ حرم میں رہا ہے نہ کلیسا میں یعنی مذہب کی گرفت انسان پہ نہیں رہی اس لیے یہ جتنے مفت میں نظر آتے ہیں یہ زندہ ہے تابعت زائد بحد راک و نظر سور اہتے رفتہ باز آئے نگر یہ عہد ہمارا جو ہے اس میں چونکہ یزنا نہیں رہا اس لیے یہ اہداف کی طرف پھر سے چلا گیا ہے وہ خدایا نے کوہن جو اس زمانے کے اندر ختم ہو گئے تھے یہ وہاں سے ایک ایک کو پکڑ کے لایا ہے اور یہاں آ کے اس نے اپنے بت کدے کے اندر پھر سے انہیں انہیں نصب کیا ہے تاکہ اس سے انٹلیکٹ تیز ہو اب دیکھیے ادھر آپ کو نظر یہ دور جو اس کے یہاں ہے یہ دور یورپ کا دور اکل و فکر کا دور ہے جس میں عشق نہیں ہے اس واسطے اس نے یہ کہا ہے تاکہ یہ اس کے انٹلیکچل پاور زیادہ تیز ہوں آرکیولوجیکل ایکسپلوریشن سے ہسٹوریکل ڈسکوریز سے ان تمام پرانے پرانے بوتوں کو کھود کھود کے نکال نکال کے لایا ہے تاکہ یہ اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ ہو یہاں پھر غلطی کر گیا ہے نظر لے آیا ہے یہ نظر کو ہمیشہ یہ خبر کے مقابلے میں لایا جاتا ہے اس کی کیٹگری میں رکھا جاتا ہے کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں سمجھے جیان. فرخرب کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہمیشہ یہ خبر کے مقابلے میں نظر لاتا ہے یہاں ادراک کے ساتھ نظر لایا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے اس کے معنی یہی ہے انسائٹ اینڈ انٹلیکٹ می برم لذت ز آسار کوہن ازت تجلی حائے ما دارت سہن اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آسارے کوہن جو ہے پرانے زمانے کے یہ ان سے یہ لذت لیتا ہے اور یہ جو ہماری استجلی ہائے ما دارد سہن بتوں کی تجلیوں کے متعلق بڑی گفتگو کرتا ہے پرانے زمانے کے جتنے بھی بدھ تھے وہ یہ کہہ یہ رہا ہے کہ زمانہ موجودہ پھر بت پرست واقعہ ہو گیا ہے روز کا خانہ دیگر کشاد می وزد زا خاک دان باد مراد اب اس اثر نو نے ایک نیا افسانہ کھڑا ہے اور اسی سے اب ساری دنیا کے اندر جو یہ ہوائیں چل رہی ہیں بار مراد یہ یوروپ کے اس نئے افسانے سے چل رہی ہیں جو جن کی تخلیق اس نے خدایا نے کوہن وہ پرانے بوتھوں کی تخلیق سے نئے سرے سے ان کو پھر لے آیا ہے اور اب دنیا میں یہاں سے ہوائیں چل رہی ہیں بال از کر کے طرب خوش بھی سرو بر خدایا راز ما خوشو اب اس کے بعد بال آیا ہے یہ ان سب کا چیف ہے اس لیے وہ اس نے کہا کہ بڑی عمدگی سے اس نے بات کی اور باقی جو خدا تھے ان کے اوپر راز کو کھولا آگنی نیلی تتک رہ آپ نے آج بھی جلدی رہا ہے نہیں آدمی نیلی تتک را بردرید آسوئے گردوں خدائے ندی بال نے یہ کہا ہے کہ یہ چادر اس آسمان کو تو یہ آسمان کو تو پھاڑ کے آگے چلا گیا لیکن خدا تک یہ نہ پہنچا اب کلیمے سب کا بوجھ بڑا اچھا شعر ہے ساتھ بڑا خوبصورت شیر آج کلیمے سبقاموز کے دانائے دان آئے پرگ سینا سینا سینا دری کا نفزہ بسی نا نارسی ہاں میں پس بتاتا ہوں درمیان دیکھا کہ سینا بحر کو چارج کیا اور اس کے بعد کراچیلا کراچی کو بس اس کو تو چھیلا اس نے لیکن اس کے بعد پھر وادی سیلا میں نہیں پہنچا آدمی نیلی تٹکرا بردرید آسوئے گردو خدائے رادی درد لے آدم بجن افکار کیسٹ یعنی انٹرلیکٹ ہی انٹرلیکٹ ہے ہم کیو جی موج سر کشید و ربید بس ہو کیا رہا ہے یہ موج ایک اٹھ رہی ہے دوسری موج نیچے جا رہی ہے پھر اٹھ رہی ہے پھر نیچے جا رہی ہے تو ولڈ آف تھاٹ کے اندر تو یہ ہوتا رہتا ہے نا جانے شز ماسوس می گیرت قرار مو کہ رفتہ باز آئے فدیپ گیرت اچھا وہ اب جی یہ اگلے شیر جو ہے مصنوعی کے نہیں رہے ہیں بلکہ وغیر ایک دوسرے کے نیچے آ گیا جا کے بند ہوتے ہیں جانے شاز معسوس میں گیرت قرار کیفیت یہ ہے کہ اس کی نگاہ ساری محسوسات کے اندر گری ہوئی ہے میٹیریلسٹک کنسپٹ اف لائف ہے خیر تھوڑا سا دیکھ کس طرح سے یہ ایز رفتہ کو پھر واپس لاتا ہے زندہ بہت بفرنگی مشرق شناخت آ کے مارا از لحد بے روح کشیر خوشباش مشرق شناخت اس نے یہ دیکھیے یہ سارے خدایا نے کون مشرق میں تھے نا مغرب میں یورپ میں تو کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے کہا تھا زندہ باد افرنگی مشرق سنا خوب سن سمجھایا ہم کو پرانے پرانے جتنے بدھ تھے نا وہ سب کو قبروں سے کھول کھول کے لا کے اور مشرق والوں کے نے سجا دی ہے اے خدایا نے کوہن وقت رت, وقت وا وا ہو وا, وا. گئی اے خدایا نے کوہن بال کا نرما بڑا مزا رہا یہ اسی لیے اس میں وہ کتاب ان لایا ہے کہ اس کے اندر شیرت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے دھرنے جو اہلکا وحدت شکست وہ جو دین نے ایک وادت کا ہلکا بنایا تھا دیکھ کس طرح ٹوٹا ہے آلو دا ہی بے غو کے اگست یہ مسلمان ختم ہو گئے سوہمت پاشیدہ جامش ری ریز بز بادری بادری کیفیت یہ ہے کہ سوبت اشتاشی دا جانش ریز ریز مردے ہو استاد در بندے جہاد با وطن تعبستوں گیسا میسج آیا ہے تو پھر شاعری میں بھی جان پڑ گئی ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اسے تنگ بھی کدہ ہے <laughs> ذرا کوئی نہیں جسداں گسا شکو لو جرم تیری ہرم جمدار بس تح خدایا نے تو میدان خالی ہے ماروا میدان بڑا خوبصورت ہے جی ہاں ہاں آیا بدائے آنے کو کیسا امداد آتا ہے سر خالی میدان ہے کوئی نہیں ایسے تھوڑا ہی میدان ہے تھوڑا وقت آ گیا ہے جناب درجہ باز آ مدیا میں تربی حیمت خوردہ از ملک نصح از چراغ مستفا اندیشہ چیز ذہن کے او را تخلاح کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اونکہ مار رہے ہیں سینکڑوں بھول اب یہاں گرچہ کے بھی آئے سدائے لائے نا لا آچے دل رفت کہ ماند بلب ہاں یہ چند دن کی کھیل ہے یہ جو زبان سے بھی آ رہا ہے نا یہ آ رہی ہے ابھی یہ آواز لے کے ڈرنے کی بات نہیں ہے آ کے آ دل رفت کہ ماند بلب احمرا زندہ کرم افسونے گرم رو شرد رو از بی شدا نیک وقت است وقت آل کا لگ بھگ آخری کاج کس سے نظر آ رہا ہے بہت اچھا بات ہے بندے اب گردنش بایت کشور کھول تو اس کی گردن سے یہ دین کے بند جو پڑے ہوئے ہیں بندہ اے ماں بندہ ہے آزاد گوٹ ہمارے بندے جو تھے ہم نے آزادی دی تھی میں مدر آزادی جن کو کہتے ہیں دین کے بند کھول دو ان کی گردنوں سے کا کا سنا تور گراں ہمیں رکتے خاہیم و آ بے سجو ایسا کرو کہ سلاد جو ہے قرآن کی اِن اللہ کبھی نہ تم اللہ حل دفعہ یہ آیا تھا بڑی براہ گزرنے والی چیز رضا ایسا کر دو کہ سلاد اس کے اوپر گران گزرے ہم بھی چاہتے ہیں نماز لیکن سرکشی کی نماز چاہتے ہیں ایسی نہیں کہ جس کے اندر خدا پتا ہمیں گر جائے گی جذبہ ازن گر بد گلامی